و رحم اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ صفح الباء الباطہ بادشاہ باقی تمام سامان کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف مزاج درس نمبر چار سو سینتیس سیونٹی نائن اناسی اکہمسی ہے تو چار سو سینتیس جو ہے اور دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کے تینتیس تعداد ہیں اور سیونٹی نائن جو ہے اوراد فتح کا درخت نمبر ہے تو ہمارے درجہ اوراد فتح میں سے اس کا پہلا حصہ ملک الجبار والے حصے میں ہے اس میں آپ لوگوں کو بتایا کل پچاس لا اللہ لہ ان میں سے بائیس آج بائیسواں لا اللہ پر تھوڑی سی توجہ دے دوں گا اس میں جو مقدس دعا ذکر ہوا ہے تو باشبہ مت مقدس دعا یہ ہے لا الہ ال یکاربنا و یفنا وََ اموۃ کلو شین لا الہ الا اللہ رب ربنا و یفنا و امو تو کلو شین یہ مقدس دعائیں اس کی مختلف حصوں کی توجہ تعلق کو دے دوں تو لا الہ الا اللہ اس مقدس حصے کہ تو بار بار توجہ جی ہو رہا ہے تجمع ہو رہا ہے ہاں جی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی لائق پر نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی عبادت جس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اور اس کے ہر حکم پر لبے کہا جائے ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے آگے یب کا رب ایک حصہ رویخ نہ دوسرا حصہ و یا منتقل سے نہیں تو ان میں کچھ لغات ہے یب کا رب بُنام یب کا بقیہ یب کا بقان کا معنی باقی رہنا باقی بچھنا ہاں جی سرف لحاظ باب فیل یا فلوس ہے اور دیر پا ہونا یبکا ٹھیر جانا یہ معنی لکھا ہے تو جو ہے لا لہ اللہ یب کا باقی رہنا یہ معنی ودرس ہے ہاں جی اور جو ہے یہ معنی سب سے زیادہ درست ہے یا باقی رہنا باقی بچنا سب ختم ہو کے آخر میں جو باقی بچتا ہے وہ یہ معنی بھی درست ہے ربنا رب ربن ہم رب نہ ہمارے کے معنی میں زمین ہے باقی رب ان کے معنی پروردگار کے معنی میں آتا ہے لغت میں اور پرورش کو نندے پرورش کرنے والا مالک سردار صاحب ان سب معنی میں آتا ہے جگہ اس کا ارباف ہے القام و نامی نام میں ہاں جی نازمیر مجرم و تشرقہ متکل غیر ہیں اور ہمارے کے معنی میں ہاں جی ہمارے ہمارا وغیرہ کے تجمہ اور ہماری بھی آتے ہے اس میں تو رب نا ہمارا پرور دگار یوں مانے گا یب کا باقی رہتا ہے سب پنا ہو کے باقی بچے گا رب نا ہمارا پروندگار ہمارا مالک وقہ و, و سردار جو کہ اللہ ہے تو یحنا اس کے بعد آئے یح نہ فنا یحنا نہ و فن یا یک نہ دونوں وزن پہ استعمال ہوا ہے اس کے معنی برباد ہونا ہلاک ہونا ختم ہونا القاموس سو جدید نامی مقدمے تو یفنا ہاں جی تو کائنات کے ہر اللہ جو ہے باقی معبود نہیں وہ باقی رہے گا وہ یفنا باقی تمام کائنات ایک وقت ایسا ہے کہ فنا ہو جائے گا لیکن اللہ جو مگر سوائے ان کے جو اللہ چاہیں وہ یمن تو اور یمن تو معنی ماتا یمن تو موتاً معنی مرنا فنا ہونا ہلاک ہونا زوال ہونا موت کے معنی زوال فنا ہلاکت یہ سارے معنی کیا اور موتا و امات موت کا سبب بننا مارنا موت دینا یہ سارے معنی القاموس جدید میں کیا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے یموت منہ معنی کیا ہے مرنا فنا ہونا ہلاک ہونا سب معنی درست یہاں پر تو اس میں عجیب حرمت تو ترجمہ کیا بنے گا لا الہ اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی پرشش کے لاگ نہیں یہ ربنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا ربنا اور ہمارا رب ہمیشہ باقی رہے گا یہ ربنا رب ہمیشہ باقی رہے گا و ہر شے فنا و ختم ہو جائے, ہو جائے. گی ہر شے فنا و ختم ہو جائے گی ایک بات آئے کہ ہر شے فنا و ختم ہو جائے و تو کل شین اور سب مر جائیں گے وہ منھ تو مر جائیں کل شے ہر چیز یعنی ہر زیر روح مر جائیں گے ہر شے ماشاء اللہ فنا پائیں گے تو یہ اس کا مختصر ترجمہ ہو گیا ہاں جی واضح ہوئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی ذات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا حاصل ہے اس کے علاوہ وہ جب چاہیں قوری کائنات کو فناہ دے سکتے ہیں اور فنا دیں گے اور موت دیں گے اور وہیم وکل شعین اور قیامت برپا ہونے سے پہلے ہاں جی تمام موجودات اسرافیل کے سور پہ ایک انتہائی خوفناک آواز پہ سب روح مر جائیں گے اور یہ دنیا کے نظام درہم برہم ہو جائے گی تو اس مقدس دعا کلمات کا لا الہ الا اللّہ رب نوناۃغ الشین کہ اس کا تجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارا رب ہمیشہ باقی رہے گا اور ہر شیف ہنا وا ختم ہو جائے گی اور سب مر جائیں گے تو اس دعا کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود حقیقی اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات اقدس ہر شے کے فنا و نابود ہونے اور مر جانے کے بعد بھی ہمیشہ باقی رہے گی حقیقت میں یہ دعایا پیراگراف جو ہیں اس سے پہلے والی دو دعایا پیراگراف یعنی لا الہ الا اللہ قبلک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہر چیز سے پہلے تھا پہلے سے ہے اور دوسری پیرگاف لا لہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہر چیز کے بعد بھی ہے تو ان دونوں پیراگراف کے معنی و مفہوم کے لیے تاکید کیلے جو ہے تاکید کی حیثیت ہے تاکید کی حیثیت ہے کی کی کیونکہ لا الہ اللہ قبل کلشین سے یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ عالم ایک وقت نہیں تھا اور اللہ نے انہیں وجود بخشا ہے اور لا لا اللّ الشین سے صاف واضح ہو رہا تھا اس عالم نے فنا ہونا ہے لیکن اللہ نے تو باقی رہنا ہے چونکہ وہ باد الشین ہے اور اس پیراگراف نمبر بائیس میں لا لا لقنو یفنا یمالشین اس پیر بائیس میں جو انہیں دونوں حقیقتوں کی پھر سے تاکید و تصدیق ہوئی کہ اس کائنات کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن ہماری ہمارا پروردگار و مالک جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے اس کیونکہ اس کے ذات واجب الوجود زمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے زمان کے تھا وہ کب سے تھا اور کب تک رہے گا ہاں جی اس اعتبار سے زمان کے اعتبار سے سرمدی الوجود ہے ہاں جی سرمدیل وجود ہے یعنی اس پاک اس پاک ذات کی وجود اقدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اور اس کے لیے فنا کا تصور محلو ناممکن ہے اس لیے فرمایا اللہ یقا ہمیشہ باقی رہے گا ہمارے رب و یفنا اور ہر چیز پناہ پائے گا ہر چیز فنا ہوگا و یمن کل لین اور ہر چیز شے کو موت آئے ہر شے کو اپنے اپنے حساب سے جانداروں کو اپنے حساب سے نباتات کو اپنے حساب سے بے جان چیزوں کو اپنے حساب سے موت آئے گا ہاں جی جماعت کو اپنے حساب سے ہر ایک کا موت اپنے حساب سے ہوتا ہے لیکن فنا و کائنات کے ہر چیز چناتی اسی اسی پاغداد نے اپنی کتاب مبین میں بارہا اس حقیقت کا ذکر فرمایا کہ یو ہی و یو میت وا یا موت وہ پاغزات ہر شے کو زندگی اور موت دیتی ہے لیکن وہ خود تو شاعت میں ذات ہے اور اس کے لیے موت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس اللہ کے لیے ہاں جی قرآن میں یہ موضوع ایک دفعہ ہی داخا مرتبہ آیا پس ہمارا معبود ایسا عظیم معبود ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے یب کا ہمیشہ سے قبل کلشین ہر چیز سے پہلے سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا باد کلشین ہاں جی وہ فنا و امو تو کل لشین یب کا رب ہمارا رب تو باقی رہے گا وہ مویفنا اور فنا پائے گا نیشت نابود ہو جائے گا اور موت ہر شے کو اور وہ اموت کلشین اور ہر شے کو موت آ جائے گا تو اسے معلوم واپس ہمارا معبود ایسا عظیم آبود ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور باقی تمام کائنات کی موت و حیات جو ہے اسی کے دست قدرت میں ہے اسی قد دست قدرت میں ہے ہاں جی اور جسے چاہے زندگی آتا فرماتا ہے اور جسے سے چاہے ہاں جی موت دیتا ہے لیکن وہ پاک ذات سرمدی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اور اس کی ذات کے لیے موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ذات ہے اپنی کتاب مقدس میں حقیقت کو بارہ بھیان کیا ہے لہذا عبد مؤمن کو چاہیے کہ اس کاغذات کی معرفت حاصل کریں اس اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عظمت و کیویائی کا ادراک کر کے اپنی بے چارگی اور بندگی کا دل و جان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کاغذات کے درگاہ عظمت میں ایک فقیر اور مسکین کی حیثیت سے رہیں تاکہ اس کی شفقتیں محبتیں اور رحمتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں چنانچہ اس کاغذات نے کلام میں فرمایا انتم الورا ولا تم سب اللہ کا محتاج ہو وہ غنی الحمید اور وہ اللہ صرف و اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہ ساب تعریف ہے تم سب اللہ کا ہمیں ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہے اور محتاج اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بے نیاز ملق اور ساب تعریف ذات ہے لہٰذا بند مومن کو ہاں جی بندہ ہی بن کر رہنا بہتر ہے اگر بندہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے آقا بننے کی سیل حاصل کریں تو ذلیل و خار ہو کر رہ جائیں گے اس حقیقت کو جاننے کے لیے فرعون او نمرود اور شداد کا حال دیکھیں کہ کی کیا ہوا ہاں جی ان کی حالت دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے نیست و نابود کیا کیسے فنا کیا گھاٹ اتارا لہٰذا یہ تو آبھی لا رب ومۃ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ہماری اس دعا کے اندر ہمارےلہ جو ہمارا معبود ہے وہ جس کے سامنے معجز کرتے ہیں جس کی ہم بندگی کرتے ہیں فرشتش کرتے ہیں اس کے الحکم لب کہتے ہیں اس اللہ کی عظمت بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا رب کیا ہے یا ربنا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا کوئی باقی ہر شے کو ایک وقت فنا رہے گا نیش نابود ہوگا موت اور مرے گا کلو شین ہر چیز, هر چیز، کو موت آئے گا اور موت بر حق ہے ہنج جی اور موت بخیر قرآن نے بھی کہا اور کسی بھی شاخ بھی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نسل بیاض کسی بھی نفس کو معلوم نہیں وہ کہاں مارے گا کدھر مرے گا اور یہ بھی کہا اللہ نے قرآن باغ میں كُلُّ نفس الموت، ہر نفس نے موت کا مزاج چکھنا ہے لہذاذان کرام اپنی فانی ہونے کا اس دنیا سے چلے جانے پر پورا پورا یقین ہونی چاہیے اور یہ جہاں سے جا کر کدھر پہنچنا اللہ ہی کے حضور میں جہاں سے ہم آئے تھے اس کے حضور میں ہم نے حاضر ہونا یہ بھی ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمارا میں سے اور یہ دعا میں بھی یہ ایک دعا اللہ کی عظمت کا بھی ہے یہ دعا ہاں اس کی لازوال ہونے اس کے لیے کوئی فنا نہ ہونے باقی تمام کائنات کے لیے فنا فانی ہونے کا اس میں ذکر ہو کر کے اللہ کی عظمت کا بھی ذکر ہے ساتھ ہی یہی ہمارا اللہ کے ہاں جی ازلی آبادی اور سرمدی ہونے پہلے یہ دلیل بھی ہے تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ ہی بقا حقیقی حاصل ہے ہمشیدگی کے بقا حاصل ہے باقی ہر شے نے موت کے مزاق چکھنا ہے جمعات نے بھی نباتات نے بھی, بھی ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے موت چکھنا ہے ہر ایک نے فانی ہونے ہر ایک نے ہاں جی نیز ناوک ہونا ہے اور انسان جو ہے البتہ دنیا انسان کا موت ہے دنیا سے جا کر اللہ کے حضور میں حاصل نہیں ہے کہ روح ہے انسان جو ہے ارواح جو ہے وہ اس کے لفنا نہیں ہے روح کے لفنا نہیں ہے لہٰذا وہ باقی رہے گا اللہ کے حضور میں جا کر جو ہے تو لہذا یہ دعا اللہ کی عظمت کا بھی بیان ہے کہ وہ سرمدِل وجود ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات تھی اور باقی کائنات کے لفنا یہ اللہ کی عظمت بھی ذکر ہوا میں اور باقی سب کے حقارت اور اس کے اللہ کے مقابلے میں باقی سب کے لفنا ہونا ہاں یہ بھی ذکر ہے اللہ کی عظمت کا ذکر اور ساتھ ہی جو ہے یہی اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی ہے ہمارا مشلہ ہے تو یہ ہماری دعائیں میں بار بار بتا رہا ہوں یہ دعا بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے ہمیں سو فیصد عقیدے کے ساتھ دل و جان سے ان دعا کلمات کے معنی مفہوم پر وہ ہوتا ایمان لا پھر اللہ کو پکارنا پھر یہ دعا ہوتی ہے آپ کو اللہ کی جو ہے یاپ کار گناہ پہ اللہ مشہور باقی رہنے پہ ہاں جی آپ کو ایمان پختہ نہ ہو اشے کی فنا موت پر آپ کو ایمان نہ ہو تو ہی دعا پرنے کے پڑھنے کے کو باندھے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں جی پھر تو اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کا ادراک نہیں کر پائیں گے زیادہ یہ دعا بھی ہے اللہ کی عظمت بھی اس میں ذکر ہوا ہے اور ساتھ یہ جو یہ ہمارا عقیدہ بھی اللہ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے ذات ہیں باقی انسان سمیت تمام موجودات کے لیے موت برحق ہے اس حقیقت کے بیان کرنے کے لیے ہمارا عقیدہ بھی یہ دعا کلمات یعنی کلمات میرے دعا اللہ تعالیٰ ہیں ان مقدس دعاؤں کے معنی مفہوم کو ہر ایک اپنی استداد کی مطابق سمجھ کر ہاں جی پختہ عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کی اور ان سے فیص حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیعتہ